عجیم, اللہ, الرحیم. مِن اللہ اس کا بل کے ساتھ رات یہ ہےفار و منافقین کے شکایات اور خباسات آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے نا پار اور مناف دین کے شکایات کے بادشاہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس کا شکوہ کرنا چاہیے اور کس کا شکوہ نہ کرنا چاہیے حدیث پاک میں ہے نا کہ حضرت نے فرمایا کسی کی ہی بد نہ کرو تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہی درد شکوا ہی شکوا ہے تو یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شکوے کو پسند نہیں کرتے ہر قسم کے شکوے کو پسند نہیں کرتے آپ کسی کی شکایت کرتے رہے ایسے بے فائدہ کہ فن آدمی ایسے, ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے گلہ کرتے رہے ان مناسب ہے ہاں جس شخص سے ذرا دینی ہو یا دنیاوی ہو کہ غور کرنا جس شخص سے کیا ذرار دینی ہو یا دنیاوی ہو اس کا شکو آپ کر سکتے ہیں لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں اب کفار و منافقین سے دینی زرار ہے یا نہیں تو ان کے حرکات سے آگاہ کرو کیا دنیاوی زرار کسی سے ہو مثال اور ایک آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے لین دین کرنا ہے ادھار کا وغیرہ تو کیسا ہے اگر وہ دکھے باز ہے تو میں کہہ دوں یا نہیں چاہے میرا رشتے دار ہی کوئی کہہ دوں تو دوکھے باز ہے اس کے ساتھ ہی نہ کوئی معاملہ نہ کر تو یہی ایک خلاصہ کہ جس سے ذرا دینی ہو یا دنیاوی ہو اس کا شکوہ آدمی کر سکتا ہے سمجھے اس کی بتا لا لاحب اللہ جار سوحک میں شکایا نہیں پسند فرماتے اللہ تعالی بری بات کے ظاہر کرنے کو جہار کا ظاہر کرنا نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو اللہ من ظلم مگر مظلوم سے من ظلم کون ہے جی مظلوم مظلوم ظالم کا شکوا کرے تو یہ کیا ہے؟, ہے اور ہر وہ شخص جس کے دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو کون ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے وکان اللہ عمیہ علیما اور ہیں اللہ تعالی سننے والے مظلوم کی بات کو جاننے والے فعل ظالم ان تبدو خیرن فضل افوا فضیلات افو ہے اگر ظاہر کرو تم بھلائی کو یا چھپاؤ یا معاف کرو تم کسی کی تکلیف کو کسی آدمی نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا تکلیف دی بدلہ لے سکتے ہو لیکن اگر معاف کرنے بچہ اچھا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والے حجرت والے اللہ تو نہیں کر دے گا ان اللہ دین زاجر اہل کتاب زاجر اہل کتاب ما انجام ان کے لیے زاجر بھی ہے اور ان کا انجام بھی ہے دنیاوی اور خربی بھی بے شک جو لوگ کپر کرتے ہیں ساتھ اللہ سے اس کے رسول گے اور ارادہ کرتا ہے یا کہ جدائی ڈالیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے کہ کون سی تفریق ہے جی نی جلے کو نہ فل ایمان تفریق فی ایمان اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں یعنی اللہ کو تو مانا رسولوں کو نہ مانا یا بعض رسولوں کو مانا بعض کو نہ مانا ویسے تو تفریق ہے اللہ اور اس کے رسول تفریق نہیں اللہ خالق اور رسول کیا ہے مخلوق میں رتبے کے لیے حاضر تفریق ہے اور کہتے ہیں ایمان لاتے ہم ساتھ باس کے کفر کرتے ہیں ساتھ باس کی یہی ہے تفریق ایمانی اور ارادہ کرتے ہیں کہ تجویز کے درمیان اس کے پیار اور راہ الا ملکہ میں نے کہا تھا نا زاد کتاب ما انجام دنیا بھی انجام ہے یہ پکے کافر ہیں اور اخرئی انجام یہ تیار کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب زلیم کرنے والا تو کافروں کے مقابلے میں مومنین کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں نہیں اب بشارت ہے جو ایمان اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ اور نئی تفریح کی فیل ایمان لام یو فرورے کو فیل ایمان لکھو نئی تفریح کی ایمان میں درمیان کسی ایک ان میں سے یہی لوگ ہیں ان قریب دے گا اللہ قوم کے ثواب اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں یس آلو کا آلو کی بات آلو کی ساتھ خباسات کا بیان خبا سات یہود اس کا شان رضول یہ ہے کہ بعض یہودوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے کتاب یک بارگین نازل ہوئی ہے آپ بھی آسمان سے کتاب یک بارگین اتارے تب ہم یہ لائیں گے ایک روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ یہود کے سرداروں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے پاس خط لکھے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس خط لکھے باقاعدہ فرشتہ خط لے آئے اور سرداروں کا نام بھی ہو فلاں سردار میں خط لکھ کر آؤں اللہ تعالیٰ تیرے پاس کہ تو حضور کو مان لے اس قسم کے خط آ جاتے تو حضور پریشان ہوئے کہ بڑے بھکن اور بیوقوف ہیں کہتے خدا ہمارے پاس خط لکھے تو اللہ تعالی نے فرما میرے محبوب آپ ہم بھی نہ ہوں موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس قسم کے سوالات کرتے تھے کہا علیہ السلام کو کہ خدا ہمیں ظاہر ظہور نظار آئے ان کا دیدار کریں تب مانیں گے جی. دیکھو سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب یہ کہ اتارے تو ان کے اوپر کتاب آسمان سے ایک مانا یک کی یک کی کتاب آسمان سے دوسرا مانا کیا اتارے تو ان کے اوپر خط کتاب بنے مکتوب خط آسمان سے ہمارے نام خاص نوشتا فقت سالو موسا جواب, جواب یہ ہے کہ پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے پرانے پاپی ہیں اس قسم کے اعتراض کرتے رہتے ہیں یہ باپ زیادہ کیسے چلے ہیں جواب الزامی پستا سوال کیا تھا انہوں علیہ السلام سے زیادہ بڑا اس سے کیا کہا ارن اللہ جہرسن سب نمبر ایک اب ان کی شباستیں بیان ہو رہی ہیں انہوں نے کہا موسا کو کہ دکھا ہم کو اللہ ظاہر ظہور بس پکڑا ان کو کڑکنے بس آپ گستاخی کے یہاں ظلم کا مان کا لکھنا ہے گستاخی پکڑا ان کو کڑک نے بس باب گی کے سمت حض العج یہ قباثت نمبر کتنی دو یہ سمت تراخی کے لیے نہیں ہے ایسے کاقیب ذکری کے لیے ہے پھر یہ بات بھی سن لو کہ بنایا انہوں نے بچھڑے کو کیا بنایا معبود الاحن لکھو اتخذ کتا الہ بعد اس کے آگے ہم کے پاس جلائل پر معاف کیا ہم نے اس سے اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ سری سلطان کا منع کہ غلبہ یا روب موسا علیہ السلام میں اللہ نے روب رکھا تھا ورفا نفو اقتباس نمبر کتنی تورات اور حکام نہیں مانے تو اللہ نے جبریل کو کیا کہا کہ تور کا ایک ٹکڑا ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دو جوتے سے مانیں گے ڈنڈے سے خباس نمبر تین کہ اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کو بس لینے یہ نمبر اور کہا ہم ان کو داخل ہو دروازے بیت المقدا سے جھکے جھکے تو جھکے گئے یا کر کے گئے اور تو ان کے کی بجائے کیا کہا کتنی کی ہے بے وا لوم یہ خباسن بار کتنی جی پانچ کہا ہم نے ان کو نہ زیادتی کرو ہفتے کے اندر تو زیادتی کی یا نہیں کون سی زیادتی کی مچھلی کا شکار تو بندر بن گئے اور لیا ہم نے ان سے وعدہ پختہ کہ کتنی خباستیں ہیں جی پانچ اب آگے بعض اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حکم بعد میں آئے گا اسباب کی تفصیل ہو رہی ہے اور حکم بعد میں حکم ان کی سزا اللہ نے فرمایا ہم نے بنی سرائی کو سزا دی اور اسباب اس اور اس سزا کے اسباب ہیں یہ جو ابھی بیان ہو رہے ہیں فَبِمَا ذکر اسباب حکم بعد میں آئے گا ذکر اسباب بس توڑنے ان کے اپنے پختہ احد کو نمبر اے بنی شرائف سے پختہ احد کیا گیا وہ ابھی آئے گا اگلی سورت کے اندر آئے گا پس بس سب توڑنے ان کے اپنے پختہ احد کو یہ سبب نمبر کیا ہے یہ سبب نمبر دو گی اور بس بب قفر کرنے ان کے اللہ اور بس سبب قتل کرنے ان کے ندیوں کو نہ اور بس اس بات کے کہ وہ کہتے کہ دل ہمارے کیا ہیں ہیں تمہاری بات اثر نہیں کرتی تو پہلے اس کا جواب آ چکا کہ محفوظ ہے یا ملون ہے گزر چکا تھا نا بل تب اللہ بلکہ موہر لگا دی اللہ نے ان کے اوپر بس کفر کے پاس نہیں مان رہا تھوڑے باب قفرم بول با ایک کول ہم پہ لکھو نمبر پانچ کفر تو پہلے آ چکا ہے اور بس وہ کفر کرنے ان کے اور بس باباب بہتان باندھنے ان کے یا قول کا مانا کیا ہے باندھنا نمبر پانچ اور باندھا ان کا اوپر مریم کے بہتانے نمبر لکھا ہے پاند. یہ ساری ہیں ان کیا نہیں برائیاں مسیحا یہ نمبر کتنی یہ. اور بس وہ قول ان کے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح کو یا نہیں صاحب مریم کو جو اللہ کا رسول ہے حالانکہ نہ تو قتل کیا انہوں نے اس کو نہ سونی بے لیکن اشتباہ ہو گیا ان کے لیے کیا ہو گیا کہ ان کا اپنا آدمی شکل بن گیا جو پھانسی بیٹھا اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر البتہ شک کے اندر اسے نہیں بس ان کے ساتھ اسے. کوئی علم اتباع کی بات کرتے ہیں اب آگے دیکھو نا غور کرو وما قتل ہو یقین اور نہ قتل کیا تھا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینا بل رفع اللہ بل بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنے آسمان کی درخت اٹھا لیا اب دیکھو قرآن نس کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے ان کا رف علسما ہے آر تم پھر بخاری شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گیا پھر قیامت میں ہمارے حضرات لکھتے ہیں تمام حضرات لکھتے ہیں اور سعودی عرب کے مفتیوں نے بھی فتو دیا ہے کہ جو آدمی رفت عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کا قائل نہیں وہ پکا کیا ہے, ہے آج کل کتنے اٹھ رہے ہیں خیال کیا کرو بالکے اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنے اور ہیں اللہ تعالیٰ حکمت والے وائم آل کتاب اللہ کب لمبا اور نئی اہل کتاب میں سے کوئی اہل کتاب آہاد ال ہے یا آہاد مقدر ہے جی نئی اہل کتاب میں سے کوئی یہ مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا سات اس کے پہل موت عیسیٰ سے کابلہ موت ہی ہی ضمیر کا مر جا کس کو بناؤ ایسا مگر البتہ ضرور ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت عیسا کے اور دن قیامت کے ہوگا ان کے اوپر گواہ اب میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اس علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کیا بن جائیں گے مومن اب اگر عیسیٰ اس علیہ السلام مر گئے ہیں تو موت سے پہلے کیا یہ سارے یہودی مومن بن گئے تھے ایک بن گئے تھے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ای علیہ السلام پہ موت سے پہلے جتنی یہودی ہیں جتنی عیسائی ہیں سب مومن بن جائیں گے جو یہودی مومن نہیں بنے گا قتل ہو جائے گا جتنے سارے مومن اب مومن ہیں تو معلوم ہوا کہ ای علیہ السلام پہ موت نہیں آئے گی نازل ہوں گے جہاد کریں گے عیسائی فوراً مومن بن جائیں گے کہ حضور کی شریعت کے اوپر وہ او کہ حضور کی شریعت دعوت دیں گے نا اور یہودی بھی کافی مومن بن جائیں گے لیکن جو مومن نہیں بنائیں جو پہنیں جو کیا ہو جائیں گے سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے یہ قرآن کہتا ہے پھر ایک دفعہ سمجھو کہ نہیں اہل کتاب میں سے کوئی یہ مگر البتہ ضروری ایبان لائے گا ساتھ عیسیٰ کے پہلے موت عیسیٰ کے یہ نزول مسیح کے اوپر دلالت کرتی ہے یا نہیں? لکھ لو ہاشا لکھو قبلہ موت ہی کا کمن قبلہ موت عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے رو ان ابھی حریرہ یہ کس کی روایت ہے اذور کے صحابی ابو ہریرا یہی مان بیان کرتے ہیں مسلم جلد نمبر اے سپا ستاسی مسلم جلد نمبر ایک صفحہ کیا ہے جی ستاسی بخاری جلد نمبر ایک صفحہ چار سو نسلم جلد نمبر ایک صفحہ ستاسی بخاری جلد نمبر ایک صفحہ چار سو نب وہ میں خود پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سمجھے جی کیا پہلے بھی کچھ میں عرض کر چکا ہوں وہ حدیث ابھی بھی میں آپ کو سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اس کا حوالہ پہلے میں دے چکا ہوں ابھی سناتا ہوں آپ کو چاہی. وہ یہ ہے جی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان ابی حرارت رضی اللہ تعالی نکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سکوم اسات و حتٰ ابن مریم نہیں قائم ہوگی قیامت یہاں تاکہ اترے گا تمہارندہ کون ابن مریم اب یہ مرزا غلامت کا دیانی کہتا ہے کہ سال اسلام تو مر گئے ہے اور حضور نے جو مسیح کی بشارتیں دی ہیں کہ آخر میں مسیح آئے گا وہ مسیح معود میں ہوں مسیح معود میں ہوں لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یگ لفی ابن مریم ہضور نے جس مسیح کی بشار دیا کیا لفظ کا ہے ابن مریم ہوگا اور یہ مرزا غلام کا جانی ابن مریم نہیں یہ ہے ابن گسی کی کیا او اس کی ماں کا نام کیا تھا گسی کی تھا میں چیلنج دیتا ہوں ان کو کسی حدیث میں دکھا دو کہ ابن گسی کیا آپ کی آئے گا. حدیث ہے تو وہاں صاف ہے بسی کا لفظ نہیں ابن مریم کا لفظ ہے اب نے گسیٹھی دکھا دے محکم عیسائیوں کے شریف کو توڑ کے رکھ دے گا کو ختم کر دے گا جاز اور جزیاتا یہ جزیا ٹیکس کو ختم کرے گا کہے گا یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو یفید اور مال اس وقت بہت ہوگا یہاں تک نہ قبول بخاری کے اندر ہے ابو ہرا رہ اور کرنا ایک کرا ابو نے کہا اگر پڑھنا ہے تو چاہو قرآن میں ہے موت آل یہ حدیث ابو حرارا نے بیان کر کے دلیل میں قرآن کی یہی آیت پیش کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سمجھ؟ آگے کیا ہے جی پاب ظلم من اللہ دین یہ یادا ہے پاب نک ذہم کا لکھ لو میں آپ سمجھاتا ہوں فاب یہ یادا ہے پاب نک ذہم کا اجمالا لکھ لیا جی یہ یاد ہے ہے پاب نق ذہن کا اجمالا برائے بیان حکم برائے بیان حکم میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسباب بیان ہو رہے ہیں حکم آخر میں آئے گا کتنی اسباب پہلے بیان ہو چکے تھے چھ ٹھیک ہے نا اور جو چھ اسباب تھے یہ ظلم تھے یا انصاف تھا اور بنی اسرائیل کا ظلم تھا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل نے جو ظلم کیے نا یہ سارے چھ اس ظلم کے سبب ہم نے بنی اسرائیل کو سزا دی بنی اسرائیل کا دی یہ حکم سزا دی کیا سزا دی کہ پاک چیزاں ان کے لیے کیا کر دی گئی حرام کر دی گئی کہ اونٹ بھی حرام ہوا بداخ بھی چربی بھی یہ آرام کر دی تو یہ یادہ ہوا یاد آئے سب کتنے اسباب تھے وہ سب کا یاد ہے بس بس بب ظلم کے یہودوں سے ہر یہ بیان کیا ہے وہ بیان حکم ہے حرام کر دیا ہم نے ان کے اوپر وہ پاک چیزیں جو حلال کی گئی تھی واسطے ان کے تو چھ سبب پہلے بیان ہوئے یا نہیں اور تین سبب اب بیان ہو رہے ہیں سبب نمبر کتنی ہے سا. اس کو بھی ان کے ساتھ ملا ہو اور سبب روکنے ان کے اللہ کے راستے سے بوتوں کو واپس مربا اور سبب لینے ان کے سور کو کیا لیتے تھے سود بھی لیتے تھے و قدل ہو ان ہو حالانکہ تاجر سود سے کیا روکے گئے واقلحم بال الناس باطل اور بس اب خان ان کے مال لوگوں کا کستے زار با حلق فتوے دیتے تھے نظر و نیاس کے طریقے پہ تو کتنی سبب آگے جی نو تو چھ سبب حکم سے پہلے تین سبب حکم کے با یہ نو اسباب ہیں اور حکم کون سا ہے جی سزا کہ ان کے اوپر پاک چیزیں کیا کر دی گئی حیران کر دیا گئے اچھا جی وہ آتد نی نو ازاب نلیما وہ تو انجام دن تھا نا اب انجام اخروی آتد انجام اخروی تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کو مزاق کر دا کے نرا سے برائے مومنین اہل کتاب اہل کتاب کے کپار کا تو رگڑا نکال دیا اب مومنین کے لیے بشارت ہے بشارت برائے مومنین اہل کتاب لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں علم کے اندر ان میں سے اور مومن یہ ایمان لاتے ہیں کون عبداللہ اللہ بن سلام حضرت نجاشی وغیرہ ایمان لاتے ساتھ اس کتاب کے جو اتارے کی طرف تیرے اور ساتھ ان کتابوں پہ جو اتارے کی تو اسے اس پیر والمکی مینسلا آپ سوال کریں گے اللہ کے وہ بھی مرخو ہے والمومن بھی کیا ہے اور اس کا حق پڑ رہا ہے یہ کیوں منصوبہ نیچے لکھو منصوبہ مدل عرب اسلوب تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ منصوبہ مد ہے یا منصوبہ اختصاص ہے کئی دفعہ میں آگے کر چکا ہوں اس سے پہلے کس کو معذور کرو گے امدہ یا خصو تعریف کرتا ہوں میں ان کی جو قائم کرنے والی نماز کو وال موزون زکوٰۃ وہ پھر وہی یاد ہے عمر فو ہے اور دینے والے زکوٰۃ کو ایمان لانے والے سات اللہ کے دل قیامت کے یہی لوگ ہیں قریب دیں گے ہمیں قاجر عظیم